میرا سوال مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر میں نے مسجد میں نماز پڑتے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رخو میں جاتے ہیں اور کچھ فیری نہیں ہوتی اور وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجے میں سجدے میں ان کا یہ حالت ہے کہ میں جاتے ہیں اور جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے فوراً چلے جاتے کمر پھر بھی سیدھی نہیں ہوتی یہ کمر سجدے میں بھی سیدھی نہیں کرتے لوگ اور رخو میں بھی سیدھی نہیں کرتے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ اس کے لیے خیر مفتی صاحب جی نو بھائی صاحب سے پہلے شان بھائی سے معذرت شان بھائی آپ کا وہ آواز تو آپ نے سونی لیكسی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلا شعر آپ کا سمجھ آیا ماشاءاللہ اللہ چونکہ وہ سب کو پہلے ہی پتا ہے اس لیے وہ سمجھ آ گیا آگے آپ نے کیا فرمایا اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا معذرت کے ساتھ تو نیند بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قابل ارکان یہ بعض الماعات کے نزدیک تو فرض ہے اور ائمہ کے نزدیک یہ واجب ہے اگر آدمی رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوگا اور سیدھا سجدے میں چلا جائے گا تو اس نے باجب کا ترک کر دیا ہے اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا اور یہ نماز ناقص ہے کسی طریقے سے دوسرے سجدے چھوڑتے پورے دائر کرنی ہو رہ جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے تو ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ. یہ اللہ معاف کرے ایسا ہی سمجھ لیں کہ انسان ایسا جس کے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ چہرہ یہ ویسی نماز ہوگی جس میں تبدیلی اور ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیا ہوگی نماز آرام سے پڑھی جائے ایک ادیشی میں آتا ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کی نماز کو لکھ کر دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کو تیری نماز کی ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ساتھ ہی لیتا جا تو اللہ معاف کرے ہمیں اصل نمازیں صحیح نماز پڑھنے کی تو ہی کتاب ہے ہمیں سب کاموں سے یاد آتے ہیں زیادہ مدد نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑی جائے رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر جب اپنے سارے آزاد درست ہو جائیں پھر خدے میں جائے پھر شہیدے میں اٹھنے کے بعد بیٹھے اصل میں وہ دعائیں نہیں آدھنا پڑتے شہیدوں کے دعان والی دعا نہیں پڑھتے پڑتے ربان الحمد کے بعد دعا نہیں پڑھتے تو اس لیے ہم وہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ حفر. تو وہی تبدیل ارکان بہت ضروری ہیں اور ان کو مد رکھ کے آرام سے نماز پڑھنی چاہیے جی مخدوم مفتی صاحب السّلام علیکم